اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ان یسرکو فقد سرک اخل لہو من قبل فسر رہا فِي نفسی ولم يُبْدِهَا لہم قَالَ تم شرم مَكَانًا وَاللَّهُ اللہ بِمَا تَصِفُونَ <تصفح> <تصفح> <تصفح> بیما کی بوری میں سے وہ پیمانہ برآمد ہوا اور اس طرح شریعت یا کی روشنی میں وہ ایک سال کے لیے حضرت یوسف کی غلامی میں دے دیے گئے بھائیوں نے خفت مٹانے کے لیے کہا اے یسرک اگر اس نے چوری کی ہے فقا سارا کا اخ تو اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی ہے یہ صرف خفت مٹانے کے لیے انہوں نے یہ بات کہی اگرچہ کچھ مفسرین نے امام رازی نے کرتبی نے لکھا کہ حضرت یوسف پھوپی کے ہاں رہتے تھے انہوں نے ان کی پرورش کی تھی حضرت یعقوب جب واپس لینا چاہتے تھے تو انہوں نے پھوپی نے ایک ہیلا کیا اور اپنا کوئی زیور ان کی کمر سے باندھ دی اور حضرت یعقوب جب لے کے چلے تو انہوں نے کہا اس نے تو چوری کی تو پھر مزید ایک سال کے لیے حضرت یوسف پھوپی کے ہاں رہے انہوں نے ہیلا کیا یہ کچھ مفسرین نے لکھا لیکن اصل بات یہی ہے کہ انہوں نے اپنی خفت مٹانے کے لیے یوں ہی ایک بات کہہ دی فاسر رہا یوسفی نفسی پھر آہستہ کہا جواب یوسف نے فی نفسی ہی اپنے دل ہی دل میں ولم یوب دہا اور بھائیوں کو نہیں جتلایا لایا بس دل ہی دل میں ایک بات کہی کیا ان تم شرم مکانا تم بدتر ہو درجے میں چوروں سے بھی واللہ عالم بما تصفون اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم بیان کرتے ہو اسے اللہ خوب جان رہا ہے کالو بھائی کہنے لگے یا ایو العزیز عزیز اے عزیز ان لہا ابن شیخن کبیرا بے شک اس بن یامین کا والد ہے شیخن بوڑا کبیرن بڑی عمر کا تو وہ بڑا پریشان ہوگا اس کا والد فخذ آحدانہ مکانہ پستوں رکھ لے ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ اسے نہ رکھ اور ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لے ان نرا کا من المحسنین ہم دیکھتے ہیں تجھے احسان کرنے والوں میں سے یا نیکو کار کالا حضرت یوسف نے کہا معذ اللہ اللہ کی پناہ اناخا کہ ہم پکڑیں ہم رکھیں اللہ ماں اللہ من وجد نہ مگر اس کو مگر اسی کو کہ ہم نے پایا متا اپنا سامان ان اس کے پاس تو جس کے پاس ہم نے سامان پایا ہے اپنی چوری والا تو اس کے سوا ہم کسی اور کو رکھ لیں انا از اللہ اس وقت تو پھر ہم بے انصافوں میں سے ہوئے نا تو بن یامین ہی نے رہنا ہے فلم مست یا حال ہے جی پھر جب بھائی نا امید ہو گئے منہو اس سے کہ یوں بات نہیں مان رہے اور بن یامین کو وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں خالصو نجی الگ ہوئے مشورہ کرنے کے لیے کالا کبیر ہوں کہنے لگا ان کا بڑا بھائی علم تالم کیا تم نہیں جانتے ہو انا اباکم یقیناً تمہارے باپ نے قد اخذ علیکم کم لیا ہے تم سے پکا وعدہ اللہ کا بن یامین کے بارے میں کہ اسے تم میرے پاس لے کے آؤ گے وامن قبل معفرت تم فی یوسف اور اس سے پہلے جو تم کوتاہی کر چکے ہو یوسف کے بارے میں اسے بھی تم جانتے ہو فلن اب رحل ارضا میں نہیں چھوڑوں گا زمین مصر حتا یا ازن علی ابی یہاں تک کہ مجھے اجازت دے میرا والد او یا کوم اللہ علی یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ کرے یعنی بذریعہ الہام مجھے واپس جانے کا حکم دے دے یا مجھے موت آ جائے یا میرے بھائی کی رہائی کی کوئی صورت بن جائے وہ خیر الحاق کے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے ارج البی کم تم سب پلٹ جاؤ اپنے باپ کی طرف واپس اپنے گاؤں چلے جاؤ فکولو اور کہو یا ابانا اے ہمارے بابا ان نبنا کا سارا کا بے شک تیرے بیٹے بن یامین نے چوری کی ہے وما شہید اللہ بما عالم نا اور ہم نے وہی بیان کیا ہے جس کو ہم جانتے ہیں جس کا ہمیں پتا ہے وہی ہم نے بیان کیا ہے وہ, وہ کیا ہے ب ان کا سارا کا کہ بن یامین نے چوری کی ہے تو ہم وہی بیان کر رہے ہیں جو جس کی ہمیں خبر ہے وہ ماکنالغ بے حافظین اور غیب کے ہم نگے بان نہیں حقیقت حال کا ہمیں پتہ نہیں کہ اندر کھانا کہانی کیا ہے اور دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے وما شہیدنا اللہ بما عالمہ کہ ہم نے جو آپ کو عہد دیا تھا وعدہ دیا تھا کہ ہم بن یامین کو واپس لائیں گے تو ہم نے تو وہی کچھ شہادت دی تھی جس کا ہمیں پتہ تھا آگے ہم غیب کے نگے بان کوئی نہیں ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہو جانا ہے وس عل کریا <الْقَرِيَة> آپ ہماری بات پہ یقین کریں نہیں تو پوچھ لیں اس بستی سے اللہ کنافیہ جس بستی میں ہم تھے مصر مرادج وہاں کے لوگوں سے جا کے پوچھ لیں ولغیرا اور اس کافلے سے پوچھ لیں اکبل نافیا جس میں ہم آئے ہیں اکٹھے کافلے چلتے تھے نا جی یعنی کچھ لوگ کنان کے کچھ کنان سے بھی آگے جانا ہے پھر کچھ اور لوگوں نے اور آگے جانا ہے تو اکٹھے کافلہ چلتے تھے تو جس کافلے میں ہم آئے ہیں ان کافلے والوں سے پوچھ لو کہ ہم سچ بول رہے ہیں یا ہم جھوٹ بول رہے ہیں وہ نالا ساد اور یقیناً ہم سچے قال حضرت یعقوب نے کہا بل سب لکم انف امرن بنا لی تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک بات گھڑ لی کہانی بنائی ہے تم نے یہاں ادماج ہے جی کیا ادماج ہے نو بھائی مصر سے آئے سارا ماجرا سنایا تو پھر حضرت یعقوب نے کہا فصبر جمیل فصبری صبر ان جمیل مبتدا محزوف ہے جی بس میرا صبر تو صبر جمیل ہے جس میں کوئی جزا فضا رونا پیٹنا بے صبری نہیں ہے انی بہم یمی شاید کہ اللہ میرے پاس لے آئے ان سب کو تینوں کو انحو ہو علیم الحکیم یقیناً وہ خبردار ہے دانا ہے اور حکمتوں والا ہے جب کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کے بھائی آئے تھے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے اس دن بھی حضرت یوس نے یہی لفظ کہے تھے بل سب والم انفسکم انفسوکم امرا فسبر جمیل کہ پورے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا اور کرتے کو, کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اس دن واقعی بھائیوں نے ایک کہانی گھڑی تھی لیکن آج تو بھائی سو فیصد سچے تھے یہ بیٹے آج سچے ہیں بالکل جو کچھ بیان کر رہے ہیں یہی یہ کچھ ہوا تھا لیکن اس کے باوجود حضرت یعقوب آج پھر وہی جملے کہہ رہے ہیں بل سب وقم انف سکم امرن تو معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب غیب دان نہیں تھے عالم الغیب نہیں تھے حاضر ناظر نہیں تھے ورنا اس دفعہ وہ بیٹوں کو قصور وار نہ ٹھہراتے اس دفعہ تو بیٹے بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے ورنا تو اس واقعہ کے ایک ایک موڑ سے یہی بات ثابت ہو رہی ہے کہ مختار کل متصرف اور عالم الغیب یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں ہیں وطول عنہم اور منہ پھیر لیا یعقوب نے ان بیٹوں سے اس خبر کی بنا پر کہ بن یامین پکڑا گیا ہے مو پھیر لیا ایک طرف ہو گئے وہ اور کہنے لگے یا آسافا ہائے افسوس یوسف پر بن یامین کی جدائی سے آج یوسف کا غم بھی تازہ ہو گیا اس واقعہ کو چالیس سال گزر چکے ہیں زت آئی نہ ہو منل سفید ہو گئی تھیں اس کی آنکھیں منل حزن غم کی وجہ سے یوسف کی جدائی کا غم فاوہ قظیم اور وہ غم ضبط کرتے تھے دل ہی دل میں گھٹا کرتے تھے قظیم۔ اس مشک کو کہتے ہیں جسے لبا لب بھر دیا جائے اور اس کا منہ بند کر دیا جائے اس طرح ان کا اندر غم سے بھرا ہوا تھا لیکن وہ ظاہر نہیں کرتے تھے آج پھر یوسف کی یاد آ گئی کالو بھائی کہنے لگے تلاہ ہے اللہ کی قسم تفتاؤ تز یوسف تفتو ہمیشہ تو ہمیشہ یاد کرتا رہے گا یوسف کو یہ شاہ ولی اللہ صاحب نے مانا کیا جی، تفتاؤ کا ہمیشہ شاہ عبد القادر صاحب نے مانا کیا تو نہ چھوڑے گا یاد یوسف کی ہتہ تکو نہ یہاں تک کہ ہو جائے ازن بیمار بے کار شاہ عبد القادر نے کیا گل جائے گل جائے شاہ ولی اللہ صاحب نے بیمار کا مانا کیا او تکو نہ منل ہا ہو جائے ہلاک شدگان میں یعنی اپنی جان ہی کھپا دے یوسف کی یاد میں ہر وقت یوسف یوسف یوسف کالا حضرت یعقوب نے کہا انما اشکو میں تمہیں تو کچھ نہیں کہتا میں تو شکایت کرتا ہوں اشکو بیان کرنا شاہ بلی اللہ صاحب نے بھی بیان کرنے کا مانا کیا شاہ ابد القادر صاحب نے کھولنے کا مانا کیا میں کھولتا ہوں میں بیان کرتا ہوں بسی اپنی پریشانی وہ حزنی اور اپنا غم الا اللہ, اللہ کے آگے عالم و من اللہ لَا تَعْلَمُونَ اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ بات جو تم نہیں جانتے ہو یہ عالم من اللہ کیا ہے انرو یا یوسف حکن کہ یوسف کا جو خواب ہے کہ سورج چاند ستارے میرے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں یہ سچ ہے اس نے پورا ہونا ہے یا میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ بات کہ انبیاء پر آزمائشیں آتی ہیں امتحان آتے ہیں اس کے بعد آرام اور راحت کا وقت بھی آتا ہے تو یوسف سے میری ملاقات ہوگی تو میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی جو شکایت ہے وہ اپنے اللہ کے سامنے کرتا ہوں ہمارے حضرت رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ ان کا تصوف میں بڑا اعلی مقام تھا اور بڑا اعلی درجہ تھا یعنی اللہ اللہ کرنا اللہ اللہ سکھانا رزق حلال اس کے لیے شرط ہے تو وہ تو اپنی زمینوں کی جو کمائی تھی وہ تک طالب علموں پہ خرچ کر دیتے نواب آف بہاول پر اس نے ایک مسئلے کی پریشانی میں کسی نے کہا بے تیرا مسئلہ وہاں بچنا والے مول نہ حل کر سکتے اس مسئلے کی پریشانی کے لیے وہ آیا تو انہوں نے اس کا مسئلہ حل کیا تو اس نے یہ منظر دیکھا بھائی طالب میں اور مدرسہ ہے اور پڑھائی ہو رہی ہے تو اس نے پوچھا بھائی کس طرح گزارا ہوتا ہے کھانا پینا حضرت صاحب نے فرمایا بس اللہ دیتا ہے چلتا ہے کام اس نے کہا میں باہولپور کا نواب ہوں یہ جتنا خرچ ہے کھانے پینے کا یہ آئندہ میں دیا کروں آپ کا سارا خرچہ طالب علموں کا میں دوں یہ جو کئی اضرات میرا دورہ سن رہے ہیں ہمارا بھی مدرسہ ہے کئی حضرات جو سن رہے ہیں ان کے بھی مدارس ہوں گے محتم کو اگر اس قسم کی آفر ہو جائے کہ سارا خرچہ میرے ذمہ تو اس نے تو آنکھیں بند کر کے اس بندے کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیں اور بڑا خوش ہوں قطع نظر اس بات سے کہ یہ سودی کاروبار کرتا ہے بلیک میلر ہے اس کی کمائی حلال کی نہیں ہے ظلم کرتا ہے لوگوں سے زمینیں پلاٹ چھینتا رہتا ہے تو مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے نواب آف باہولپور کو جواب دیا کہ یہ کہاں کہاں سے لوگ میرے پاس قرآن پڑھنے آتے ہیں میں ان کے پیٹ میں مشکوک لکمے نہیں ڈالنا چاہتا آپ کی کمائی زمینیں اس کو پانی دینا پتہ نہیں کس طرح ہوگا مولانا حسین علی نے اس کی اس آفر کو قبول ہو نہیں کی تو تصو میں ایک اعلیٰ مقام تھا ان کا اگر کوئی اور بندہ میرے سامنے بیان کرتا نا تو میں کبھی یقین نہ کرتا اور میں اب بیان کر رہا ہوں تو شاید لوگ بھی یقین نہ کریں جو ہمارے اشاعت و توحید سے تھا لوک رکھنے والے کئی ہیں کئی سپر اشاتی بھی ہیں سپر اشاتی تو شاید وہ یقین نہ کریں میں بھی نہ کرتا اگر میں نے یہ بات اپنے کانوں سے خود نہ سنی ہوتی یہ بات میں نے سنی پیر طریقت خطیب اسلام حضرت سید انیت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ حدثنا عنا انیت اللہ بس کوئی راوی نہیں ہے درمیان ایک سید انیت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ راوی ہیں پھر میں اس روایت کو بیان کر اور یہ میں نے ایک سے زائد مرتبہ ان سے سنا ایک سے زائد مرتبہ میاں والی کے علاقے میں ایک گاؤں ہے چھدرو یہ اب بھی وہاں بڑی دشمنیاں ہیں لڑائیاں قتل و غارت وہ بڑے بہادر لوگ شمار ہوتے گھر گھر اصلے ہے دشمنیاں ہیں چھدرو میں مناظرہ ہو گیا بریلوی اور دیوبندیوں کے درمیان علم میں غیب کے مسئلے پر ادھر ہماری طرف سے مناظر تھے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان اور صدر مناظرہ تھے حضرت سید انیت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ بریلویہ کی طرف سے لاہور کے عالم تھے مولانا ابو الحسنات اب البرکات یہ حضرت علی حجویری کی قبر کے ساتھ ان کا مدرسہ ہے اہناف کے نام پر وہ بڑے لوگ تھے اس مسلک کے وہ مناظر تھے سارے شاگرد حضرت صاحب کے وہاں چھدرو جمع ہو گئے میں نے وہ میدان دیکھا جس میدان میں مناظرہ ہوا تھا مجھے وہاں کے دوستوں نے دکھایا اس میدان میں مناظرہ ہوا تھا کھلے میدان تو اس کا سالس جو مانا گیا نا وہ دندا شاہ بلاول کی گدی تھی وہاں کے ایک پیر صاحب تھے انہیں سالس مان لیا گیا حالانکہ وہ بھی بریلوی مسلک کے تھے لیکن تھا بندہ من سے مزاج کئی بندے من سے مزاج ہوتے تو انہیں سالس مان لیا گیا کہ یہ پیر صاحب جو فیصلہ کر دیں گے منظور ہوگا مناظرہ جب شروع ہوا بات چلتی گئی تو بریلوی عالم نے ایک حوالہ پیش کیا تفسیر اتقان کا کہ تفصیر اتقان میں یہ علامہ جلال الدین سیوتی رحمتہ اللہ علیہ کی تفسیر ہے اس وقت نایاب تھی عام نہیں ملتی تھی اس نے اس کا حوالہ پیش کر دیا حوالہ بڑا زبردست تھا تو حضرت شاہ جی چونکہ صدر تھے تو صدر کو اجازت ہوتی ہے بولنے کی شاہ جی نے فرمایا کہ اگر تفسیر اتقان میں یہ حوالہ ہو تو ہم جھوٹے آپ سچے اس پر فیصلہ کرو پیر صاحب فیصلہ کروائیں اس پر دکھاؤ تفسیر اتقان لاؤ دکھاؤ اب وہ بریلوی عالم کہنے لگے بھائی حوالہ تو ہے میرے پاس تفسیر اتقان ہے نہیں میرے پاس موجود نہیں وہ ملتی نہیں تو میرے پاس موجود نہیں ورنہ حوالہ ہے شاہ جی نے فرمایا بھائی حوالہ اگر ہو تو تم سچے ہم جھوٹے اور اگر نہ ہو تو اس نے کہا ہم جھوٹے اور تم سچے اس کے ذہن میں یہ تھا کہ تفسیر اتقان کہاں ملے گی کہاں ہوگی تفسیر اتقان شاہ جی کہتے ہیں میری عادت تھی کہ میں گجرات سے جب چلتا تھا سفر پہ ریل گاڑیوں میں اکثر سفر ہوتے تھے تو میں کوئی نہ کوئی کتاب تھیلے میں رکھ لیتا تھا وہ رستے میں پڑھتے جائیں اس دن اتفاق سے میں نے تفسیر اتقان رکھی تھی وہ میرے تھیلے میں تھی میں نے اپنا تھیلا منگوایا تفسیر اتقان نکالی میں نے سالس پیر صاحب کو کہا جی یہ تفسیر اتقان ہے اس کو کہو دکھایا والا اب حوالہ ہوتا تو وہ دکھاتا اس کے ہاتھ کانپنے لگ گئے کبھی ورک ادھر کبھی ورق ادھر حوالہ نہ ملا تو پیر صاحب نے دیوبندیوں کی فتح کا اعلان کیا اور ساتھ یہ بھی اعلان کیا کہ میری گدی کے تمام مرید آج کے بعد دیوبندیوں کی پھر اس دندا شاہ بلاول کی جو گدی تھی اس پر حضرت شیخ القرآن جا کے تقریریں کرتے تھے والد صاحب بھی میرے والد صاحب بھی جایا کرتے تھے شاہ جی بھی جایا کرتے تھے تقریریں ہوتی تھی وہ تو حضرت صاحب اپنے ڈیرے پر تھے انہیں اطلاع پہنچی کہ مناظرہ آپ کے شاگرد جیت گئے اور پورا چھدرو مبید ہو گئے وہ بہادر لوگ تھے نا انہیں سمجھ آ گئی بات تو حضرت صاحب نے باہر نکل کے اپنے شاگردوں کا استقبال کیا دیرے سے باہر نکل کے تو شاہ جی کی وجہ سے سب کچھ ہوا تھا نا شاہ شاہ جی کی وہ اے, کتاب دکھانا اور یہ سارا تو حضرت صاحب نے شاہ جی سے کہا شاہ جی نے اس سے پہلے نہیں پڑھا تھا حضرت صاحب سے یہ پہلی ملاقات ہے دوسروں کی تو دو ملاقاتیں تھیں حضرت قاضی صاحب کی والد صاحب کی شیخ القرآن ان سب نے پڑھا تھا ان سے مولانا طائر صاحب اللہ ان کی قبروں کو منور کرے لیکن شاہ جی کی پہلی ملاقات تھی تو حضرت صاحب شاہ جی سے کہتے ہیں کہ میں چاروں سلسلوں میں آپ کو بیت کی اجازت دیتا ہوں چاروں سلسلوں تو شاہ جی کہتے ہیں کہ میں نے کہا اتنا بوجھ میرے کاندوں پر تو حضرت صاحب نے فرمایا میں کوئی آپ دا پیا میں تا تو کہ آخڑے دا پیا تو پھر جب میں نے ذکر کیا کہ جی یہ تو بڑا بوجھ ہے تو حضرت صاحب نے فرمایا گرے کھول یہ اب شاہ جی بیان کر رہے ہیں گرے کھول میں نے گرے کھولا تو حضرت نے میرے دل پر ہاتھ رکھا اور اوپر کر کے کہا اللہ مجھے ایسے لگا کہ دل یہاں سے گلے میں آ اس کی کیفیت حضرت شاہ جی فرماتے ہیں میں بیان ہی نہیں کر سکتا میں وہاں سے اٹھا میں مسجد میں گیا اس دیوار سے میں پلسیٹیاں لیتا اس دیوار تک اس دیوار سے پلسیٹیاں لیتا اس دیوار تک کرار نہ آئے چین نہ آئے دل اپنی جگہ پہ کھڑا نہ ہو تو مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے کچھ دیر کے بعد لوگوں سے پوچھا انیت اللہ کہاں ہے ان کا کہاں ہے وہ مسیتج پلسٹیا لہ رہا ہے. ادھر سے ادھر, ادھر ادھر سے ادھر فرمایا اسے بلاؤ میں آیا فرمایا گریبان کھولو میں نے گریبان کھولا تو حضرت نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اللہ تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے دل اپنی جگہ پہ فٹ ہو گئے پتہ نہیں آپ اب اس بات کو مانے یا نہ مانے تو میں نے تو روایت سنائی حضرت سید نیت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی تو بڑا مقام تھا حضرت صاحب کا تصوف میں تو یہاں حضرت صاحب نے ایک وظیفہ لکھا ہے جی انما اشکو بسی و حزنی اللہ جن حضرات کے پاس میری آواز پہنچ رہی ہے وہ پینسل لیں کاغذ لیں کاپی ان کے پاس ہے اس پر لکھیں عشاء کی دو سنتوں اور وطروں کے درمیان پڑنچ جی فرض پڑھ لیے تو دو سنتوں اور وطروں کے درمیان تین تصبی پڑھنی ہے جی اس کی انما اشکو بسی و حزنی اللہ بس اول آخر دروت ابراہیمی پڑھنا سات ساتھ مرتبہ اس کے بعد سر سجدے میں رکھنا ہے اور سر سجدے میں رکھ کے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھانی ہے سجدے میں ہی اور یا غفور پانچ مرتبہ پڑھنا ہے اکتالیس دن یہ عمل کرنا ہے ان شاء اللہ نکا می شبد نکاح می شبت جس جگہ بھی نکاح کرنے کا ارادہ ہوگا بندے کے ذہن میں ہوگا کہ فلاں جگہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں وہ لوگ نہیں مان رہے ہیں اکتالیس دن پڑھنا ہے حضرت صاحب لکھا ان شاء اللہ نکاح می شبت میں نے کئی لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا ہے جن کی بچیوں اور بچوں کے نکاح نہیں ہو رہے تھے رکاوٹیں بن جاتی تھیں لوگ رشتہ دیکھنے آتے تھے پھر وہ دیکھ کے چلے جاتے آج یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں بچیوں کے رشتوں کے معاملے میں خاص کر کے تو میں نے جتنے لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا ہے اس کا رزلٹ اور نتیجہ نوے فیصد آیا ہے نوے فیصد ان لوگوں کا کام ہوا ہے رشتے اچھی جگہ پہ ان کے ہو گئے جس بچی کا رشتہ ہے وہ بچی خود پڑھے اس کے والد صاحب پڑھیں اس کی والدہ پڑھیں اور پیچھے ایک آیت گزری ہے واللہ اللہ غالب المری ہی ولا اکثر الناس سے لا یا کون سی آیت ہے جی و غالبن اللہ امری ولا کلا اکیس سورت یوسف کی آیت نمبر اکیس ہے جی پڑھنے کا یہی طریقہ ہے جو میں نے بتا دی ہے سنتوں اور وطروں کے درمیان پڑھنا تین تصبیح پڑھنی ہے اول آخر درود پڑھنا سر سجدے میں رکھ کے پانچ مرتبہ یا گفوروں پڑھنا ہے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کے پڑھنا ہے وہ ہے جی ہر مشکل کے لیے ہر مصیبت کے لیے ہر دکھ کے لیے ہر مصیبت ہر دکھ تکلیف پریشانی کوئی قرضہ ہے قید ہے مقدمات ہیں وہ اس کے لیے یا بنی یا اے میرے بیٹو اظہبو جاؤ فتح تلاش کرو یوسف کو اور اس کے بھائی کو ولا تصو اور مت نا امید ہو وہ اللہ کی رحمت سے فضل سے بے شک نہیں امید نا امید ہوتے اللہ کی رحمت سے مگر کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں مومن اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہوتے فلماخلو والے یہ تیرواں حال جی آمد سوم تیسری مرتبہ بھائی آ رہے ہیں جی اور یہ تیرواں حال ہے جی پھر جب داخل ہوئے بھائی یوسو پر کہنے لگے اے عزیز مصر مسنا واہلن عزرو پہنچی ہے ہمیں بھی اور ہمارے گھر والوں کو بھی ازرو سختی بڑی ہم مصیبت میں بڑی تکلیف میں مالی لحاظ سے بھی بڑی تکلیف ہے وجینا بے بزاتن مزاتن اور ہم لائے ہیں پونجی سرمایہ مزاتن نا کس شاہ ولی اللہ نے مانا کیا نا مقبول یعنی اندک تھوڑا معمولی پیسے پورے نہیں ہیں آؤ فیلن الکیلا پس پورا دے دے ہمیں ماپ پیسے تھوڑے ہیں پونجی تھوڑی ہے سرمایہ پورا نہیں تو ہمیں ماپ پوری دے دے وہ تصدکا لئی ہم پہ صدقہ کر دے خیرات کر دے خیرات کر دے ہم خیرات پر آ گئے ہیں بے شک اللہ بدلہ دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو کئی علماء یا تعلیم یافتہ لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں ان کا دماغ بڑا چلتا ہے اہل حدیث مکتب فکر میں ایک عالم ہوئے ہیں مولانا سید ابو بکر غزنوی یہ مولانا داود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے ہیں جی مولانا داود غزنوی بہت بڑا نام ہے اہل حدیث مکتب فکر میں جنہوں نے امیر شریعت حضرت سید اطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پوری زندگی ختم نبوت کے تحفظ میں گزار دی اکٹھے رہے یہ جو ان کے بیٹے ہیں مولانا ابو بکر غزنوی ان کو میں نے دیکھا ہے میں چھوٹا سا تھا تو انیس بلاک کی مسجد میں جو اہل حدیثوں کی مسجد ہے وہاں انہیں میں نے دیکھا تھا یہ پروفیسر تھے پھر یہ باہولپور یونیورسٹی کے وائس چانسلر بنے بڑا نفیس آدمی تھا اب بھی اس کی شکل اور کپڑے اور نفاست اب بھی میرے سامنے انہوں نے اپنے والد کی سیرت پہ کتاب بھی لکھی اس میں انہوں نے لکھا اپنے والد کے متعلق لکھا یا اپنے دادا کے متعلق لکھا ان کے دادا غالباً مولانا عبد الجبار غز تھے کہ وہ حدیث پڑھا رہے تھے تو ایک طالب علم کہنے لگا امام ابو حنیفہ سے تو مجھے زیادہ حدیثیں آتی ہیں ان کو تو سترہ حدیثیں آتی تھیں ان سے زیادہ تو مجھے عدیثیں آتی ہیں تو انہوں نے کہا جو شیخ العدیس تھے ان کے والد تھے یا دادا تھے انہوں نے کہا اٹھو اور میری محفل سے نکل جاؤ چلے جاؤ یہاں سے جب وہ اٹھ کے جانے لگا تو مولانا نے اپنے باقی شاگردوں سے کہا یہ مرتد ہو کے مرے گا لکھتے ہیں کہ کچھ مدت کے بعد وہ پرویزی ہو گیا منکر حدیث ہو گیا مرتادو کے تو کسی نے ان سے پوچھا بھئی آپ نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ یہ مرتد ہو کے مرے گا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس حدیث کے تناظر میں فیصلہ کیا جس میں میرے آقا نے فرمایا تھا جو اللہ کے کسی ولی کے ساتھ عداوت کرتا ہے تو وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے اور جنگ میں ہر فریق کی کوشش ہوتی ہے کہ میں قیمتی چیز اس کی ضائع کر دوں تو قیمتی چیز تو ایمان ہے تو پھر اللہ نے اس کے ایمان کو ضائع کرنا تھا کہ اس نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی توہین کی تو یہ بڑا اچھا گھرانا تھا یہ غزنوی گھرانہ جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ بڑی دلچسپ ہے مولانا ابو بکر غزنوی کہتے ہیں کہ میں حج پہ گیا تو میں جب ملتظم پہ آیا دعا مانگنے کے لیے تو میں نے اسی آیت کی تلاوت کی یہ نہ بے بزاتن مسجن فو فلنل کئی لاوت صدا کلین یا اللہ آمال کی پونجی تو کوئی نہیں کہ ہمارے پاس کوئی عمل ہوں میں تو ایک معمولی کھوٹی ناقص سی پونجی لے کے آیا ہوں قیل، تو میرا پیمانہ بھر دے اور اپنی طرف سے یا اللہ خیراتی کر دے ہم پر کالا لال تم اب حضرت یوسف کی برداشت سے باہر ہو گیا جب بھائیوں کی یہ حالت دیکھی نہ کہا کیا تم جانتے ہو تم نے کیا کیا تھا یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ اس ان تم جاہلون جب تم نادان تھے انہیں کہا یوسف کا ذکر چالیس سال بعد جسے ہم نے کنویں میں ڈال دیا تھا کالو کہنے لگے آئنا کالان تھا یوسف کیا واقعی توں یوسف ہے استفام تقریری ہے جی کیا واقعی توں یوسف ہے فرمایا نا یوسف میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے قد من اللہ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے انہوں بات یہ ہے انہوں بات یہ ہے کہ جو کوئی تقوی اختیار کرتا ہے اور ثابت قدم رہتا ہے پس بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا اجر نیکی کرنے والوں کا کالو بھائی کہنے لگے اللہ کی قسم لقد آسر اکلّاؤ فض ال کل اللہ نے تجھے فضیلت دیے ہم پر وہ كُنَّا کنال اور یقینا ہم ہی تھے خطا کار حضرت یوسف نے کہا اللہ تسری والے کو آئی تم پر کوئی الزام نہیں ہے يَغْفِرُ فر اللہ اللہ تمہیں معاف کرے وہ سب رحم کرنے والوں میں سے بڑا رحم کرنے والا ہے کیا بات ہے حوصلے کی اور ہلم کی پیغمبر کی ایک منٹ نہیں لگائے ابھی تو شاید انہوں نے معافی بھی نہیں مانگی اظہبو بے کمیسی حاضا بن یامین نے بتایا ہوگا نا کہ بابا آپ کے فراق میں رو رو کے کچھ لوگ کہتے ہیں نابینا ہو گئے تھے تو پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ پیغمبر میں تو عیب نہیں ہوتا اور نابینا ہونا ایک ایب ہے تو لوگوں نے جواب دیا کہ ابتدا میں نابینا ہونا ایب ہے جب نبوت مل گئی پھر ایک وجہ سے آنکھوں کی روشنی چلی گئی تو یہ کوئی ایب نہیں اور کچھ علماء نے لکھا بھی بالکل نابینا نہیں ہوئے نظر کمزور ہو گئی اظہب میں کمی لے جاؤ میرا یہ کرتا فالکو بس اس کو ڈال دو علا وجہ ابھی میرے بابا کے چہرے پر یات بصیرن وہ دیکھنے لگیں گے واتونی بہل کم اجمین اور لے آؤ میرے پاس اپنے گھر والوں کو سب کو سب آ جاؤ مصر از ہبو بے کمیسی حاضا کمیز میں شفا وہی الہی سے معلوم ہوئی تھی خازن نے لکھا دوسری تفسیروں نے لکھا یہ وہی الہی کے ذریعے معلوم ہوا کہ یہ کمیز جائے گی تو یہ شفا بن جائے گی ورنہ کرتے حضرت یعقوب بھی پہنا کرتے تھے اگر نفسے کرتے میں شفا ہے تو کرتے تو وہ بھی پہنتے تھے اور وہ باپ تھے ان کا مقام بہرحال ان سے زیادہ تھا تو یہ وہی ہے الہی سے معلوم دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت یوسف کی جو کمیز ہے یہ تین موقعوں پر کرشمہ دکھاتی ہے تین موقعوں پہ اس کمیز نے بڑے کرشمے دکھائے یا کمیس ہی بے کذب یہ شہادت دی کرتے نے یوسف کی زندگی کی کہ یوسف فوت نہیں ہوئے بھیڑیا نہیں کھا گیا کمیز نے بتایا کہ بھیڑیا کھا گیا ہوتا تو یہ کمیز اس طرح سالم کیسے رہتی وَسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ بقدت مِنْ سہو اس نے شہادت دی یوسف کی عصمت کی پاک دامنی کرتے نے بتایا اور آج تیسری مرتبہ از ہبو بے کمی سی اس نے شہادت دی سیدنا یوسف کی عظمت شان اور مقام کی ولما فصل تل ایرو حال جی اور جب جدا ہوا کافلہ مصر سے یعنی کمیز لے کر غلہ لے کر واپس آ رہے ہیں اور جب جدا ہوا کافلہ مصر سے کالاب ہوم تو کہا ان کے باپ یاقوب نے انی لا رہی ہے یوسف میں پاتا ہوں خوشبو یوسف کی لو لفن دون اگر تم مجھے کم عقل نہ سمجھو بڑھاپے کی کم عقلی نہ سمجھو کہ بوڑھا بہ گیا شاہ ابد القادر صاحب نے تو میں نے بھی یہی کیا جی اگر نہ کہو کہ بوڑھا بہہ گیا ہے اگر بہ نقصان عقل نسبت نکنید مرا شاہ علی اللہ صاحب نے میں کی عقل کا ناکے ہونا اس کی نسبت اگر نہ کرو تو آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی کالو وہ کہنے لگے یہ کون ہے بوئیں پوترے پوتریاں وہ کہنے لگے تلائے اللہ کی قسم انا کا لفیظ العل القدیم قدیم آپ تو پرانی بھول میں شاہ عبد القادر صاحب نے زلال کا میں غلطی کی شاہ شاہ صاحب نے خطا کی جی میں نے بھول کا معنی کیا یہ جو کرتے کی خوشبو مصر سے کنان میں پہنچی کہ اونٹ پہ آٹھ دن کا سفر تھا سبیل اظہار الموجات نظر کا واپس آنا اور خوشبو کا کہیں سے کہیں پہنچ جانا یہ موجزہ ہے حضرت یعقوب کا کیا ہے موجہ بحر محیط نے لکھا دوسرے مفسرین نے بھی لکھا اس سے یہ ثابت کرنا کہ وہ عالم الغیب ہیں اور مصر سے کرتا چلا تو انہیں یہاں پتا چل گیا کہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے یہ کم اقلی کی دلیل ہے جہالت جی جی ہے جہالت جی یقے پرسید زا گم کر دفرزان کے روشن گوہر پیرے خرد من ز مسرش بوے پیراہن شمید شمیدی چرا در چاہے کنانش ندی دی بگفتہ والے ما برکے جہانست دمے پیدا و دیگر دم نہانست گہ بر تارے آلہ نشی نیم گہے بر پشت پائے خود نبی نے پوچھنے والے نے کہا مصر سے خوشبو لی تین میل کے فاصلے پہ کنویں میں یوسف پڑا رہا تو پتا نہ چلا فرمایا ہماری مثال تو بجلی کے چمکنے کی طرح ہے چمکتی ہے تو جہاں روشن ہو جاتا ہے چمکنا بند ہو گئی تو اندھیرا چھا جاتا ہے جب وہی یہ کی بجلی چمکتی ہے تو ہم ہرش کی باتیں جان لیا کرتے ہیں اور جب وہ بجلی نہیں چمکتی تو ہمیں پاؤں کی پشت کا بھی پتا نہیں ہوتا تو یہ اطلاع الا بازل غائب اطلاع اللہ بازل غائب علم غیب نہیں ہے یہ اللہ نے ایک بات کی حضرت یاقوب کو اطلاع دے دی فلما انجال بشیرو پھر جب پہنچا خوشخبری لانے والا کہتے ہیں یہ بڑا بیٹا تھا یہودا وہ جو خون آلود کرتا تھا وہ بھی یہی لایا تھا تو آج اس نے کہا کہ یہ کرتا بھی میں لے کے جاؤں گا وجی اس نے ڈالا یاقوب کے چہرے پہ فرتدا بصیرن پھر ہو گیا یاقوب دیکھنے والا نظر ٹھیک ہو گئے عالم کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی عالم کہ میں جانتا ہوں وہ بات جو تم نہیں جانتے ہو کہ یوسف زندہ ہے اور میری اور یوسف کی ملاقات ہوگی قالو یا بانا بیٹے کہنے لگے ہیں ہمارے بابا استغفر لنا ذنوبنا بخشش مانگ ہمارے لیے ہمارے گناؤں کی انا کنا خواتین ان یقیناً ہم ہی تھے خطا کار ساری غلطی ہماری تھی قال حضرت یاقوب نے کہا صوفہ استغفر فرولا ربی ربی قریب میں بخشش مانگوں گا تمہارے لیے اپنے رب سے صوفہ سے مراد ہے سہری کا وقت چونکہ وہ قبولیت دعا کا ٹائم ہے یہ حضرت ابن عباس نے لکھا کرتبی نے نقل کی ان قریب مانگوں گا جلدی مانگوں گا یعنی سحری کے وقت بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے فلما داخل ہوا یوسف حال جی پھر جب داخل ہوئے یوسف پر آوا اے ٹھکانہ دیا اپنے پاس اب اب اپنے ماں باپ کو اور کہا اد مصر داخل ہو جاؤ مصر میں انشاءاللہ اللہ اگر اللہ نے چاہا آمنین اطمینان سے یہ چوتھی آمد ایچ جس میں حضرت یعقوب بھی اور حضرت یوسف کی خالہ یا والدہ بھی حضرت یوسف نے مصر سے باہر نکل کے استقبال کیا جی اپنے والد صاحب کا پھر کہا کہ مصر میں چلے جاؤ و رفا اور اونچا بٹھایا اپنے ماں باپ کو الل عرشے تخت پر تازی من وہ خرو اور وہ گر پڑے یوسف کے آگے سجدے میں سجدہ اللہ کو تھا یوسف ب منزلہ قبلے کے تھے اور لہو کی زمیر اللہ کی طرف ہے خرو شکرا للہ سن و یوسف و حسن بصری نے کہا اور کرتبی نے نکل کی یا لہو اس کی ضمیر یوسف کی طرف ہے سجدہ حضرت یوسف ہی کو تھا اور یہ انہنا ہے جھکنا اور اگر یہ یہی سجدہ ہے پیشانی زمین پہ رکھنا تو یہ تعظیمی سجدہ تھا جو پہلی شریعتوں میں جائز اور ہماری شریعت میں حرام ہے سجدہ عبادت کسی شریعت میں بھی جائز نہیں تھا سیدہ عبادت اور سیدہ تعظیم میں صرف نیت کا فرق ہوتا ہے جی اسے عالم الغیب سمجھ کے مختار کل سمجھ کے متصرف سمجھ کے مختار سمجھ کے سیدہ کرتا ہے تو یہ سیدہ عبادت ہے اور اگر یہ سب کچھ نہیں سمجھتا تعظیم من جھکتا ہے تو یہ سید تعظیمی ہے جو ہماری شریعت میں حرام ہے اگر اللہ کے سوا کسی اور کا سیدہ جائز ہوتا تو میں بیوی بی سے کہتا کہ وہ اپنے خامند کا سیدہ کرے بیوی بی نے جو خامند کا سجدہ کرنا تھا یہ عبادت کا کرنا تھا یا تعظیم کا تعظیم کا سجدہ کرنا ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے کسی زندے کے سامنے بھی اور کسی مزار پہ کسی قبر پہ آستانے پہ کسی جانور کے سامنے آگ کے سامنے یا پہاڑ کے سامنے یا پانی کے سامنے یا, کے سامنے یا سورج کے سامنے ہماری شریعت میں یہ جائز نہیں مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی انہوں نے اس پر ایک مستقل کتاب لکھی اس کا نام ہی ہے حرمت سجدہ تعظیمی جس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ہماری شریعت میں غیر اللہ کا سجدہ تعظیمی حرام ہے احکام شریعت میں ان سے پوچھا گیا مولانا رضا خان صاحب بریلوی سے کہ قبر کو سجدہ کرنا جھکنا ٹھیک ہے بوسہ دینا ہاں دینا ٹھیک ہے تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ قبر سے چار ہاتھ دور کھڑا ہو یہ چار ہاتھ تقریباً چھ فٹ ہوئے چھ فٹ چھ ساڑھے چھ فٹ قبر سے چار ہاتھ یعنی چھ ساڑھے چھ فٹ دور کھڑا ہو یہ طریقہ ہے کسی کی قبر پہ جانے کا آگے لکھتے ہیں اب وہ بوسا کیسے دے سکتا ہے وکال یابتی امیر شریعت سیداء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بعض چیزوں کا بڑا عجیب جواب دیا کرتے تھے بڑا دلچسپ کہ دلی میں تقریر کر رہے ہیں تو ایک شخص حسن نظامی یہ اردو کا بڑا ادیب ہوا ہے اس نے اسی موضوع پہ تقریر کر رہے ہیں کہ سعید اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہونا چاہیے تو اس نے کہا شاہ جی اللہ کے سوا کسی کا سعید جائز نہیں یوسف کے بھائیوں نے نہیں کیا تھا قرآن میں آتا ہے کہ یوسف بھائیوں نے یوسف کا سجدہ کیا تھا تو شاہ جی نے فرمایا حسن نظامی بیجا یوسف دے براما اگے کیڑے چنگے کام کیتے ہیں جو اے چنگا کام کی تھی پہلے انہوں نے کون سے کام کیے بھائی کو باپ سے جدا کیا بھائی کو کنویں میں ڈالا باپ کے سامنے جا کے غلط بیانی کی وکال یا بت حضرت یوسف نے کہا اے میرے بابا ہادہ تابیل رو یہ تعبیر ہے میرے خواب کی من قبل جو میں نے دیکھ جس کا پہلے رکو میں ذکر ہوا قد یا اعلیٰ ربی اللہ نے اس خواب کو سچا کر دیا وقد قد آسن بھی اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا اس اخراج نی من جب اس نے نکالا مجھے قید خانے سے بغیر کسی سفارش کے سے نکالنے کا ذکر نہیں کیا ہے. خید خانے سے نکالنے کا ذکر کیا تاکہ بھائی شرمندہ نہ ہو وجہ اور لے آیا ہے تمہیں من بد وے دیہات سے گاؤں سے شہر میں یہ بھی احسان ہے گاؤں کی زندگی میں ترقی آگے بڑھنے کے اتنے مواقع نہیں ہوتے جی گاؤں کی جو زندگی ہوتی ہے اس میں ترقی کے آگے بڑھنے کے اتنے مواقع نہیں ہوتے شہر کی زندگی میں ترقی کے آگے بڑھنے کے مواقع ہوتے ہیں حضرت یوسف نے اسے بھی احسان میں تعبیر کر دیا یہ بھی بڑا احسان ہے کہ تمہیں گاؤں سے شہر میں لے آیا ماد ان کا شیطان بعد اس بات کے کہ فساد ڈالا شیطان نے میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان یہاں بھی بھائیوں کو کچھ نہیں کہا ان ربی لطیفن بے شک میرا رب خفیہ تدبیر کرنے والا ہے لما یشاؤ جو چاہے اس کے لیے اس کے لیے جو چاہے اس کے لیے خفیہ تدبیر کرنے والا ہے نہولا علیم الکیم رب قد آتے نہیں حضرت یوسف کی طبیعت دنیا سے بھر گئی ہے جی سب کچھ دیکھ لیا تو اب دعا مانگ رہے ہیں جی رب ہر ف ندا معذوف ہے جی یا ربے اے میرے رب کد آتا نہیں ملل تو نے دیا ہے مجھے حکومت بھی وہ اور مجھے سکھایا من تابل الحادیث باتوں کا انجام بھی خوابوں کی تعبیر بھی باتوں کا انجام فاتر السماوات یا فاتر السماوات اے آسمانوں کے اور زمین کے پیدا کرنے والے تو میرا کار ساز ہے تو میرا دوست ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی توفنی مسلمن مقصود بن ندائے جی اسی کے لیے ندا ہو رہی ہے یا ربے یا فاطر سماوات مقصود بن ندائے جی توفنی مسلمن موت دے مجھے اسلام کی حالت میں مسلم حالت میں وہ الحکنی بالحین اور مجھے ملا نیک بختوں میں یہ دعا ہم سب کو مانگنی چاہیے ربے وہاں سے نا فاتر سماواس سے یا فاتر سماوات یہاں سے خاص کر کے اس آدمی کو ضرور مانگنی چاہیے جو ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہو کہ اسے موت کا آگے خوف ہے کہ یہ بیماری موت کی طرف لے جا رہی شاید میرا بچنا اب ممکن نہیں تو انہیں چاہیے کہ یہ دعا مانگیں یا فا تیر سماوا تیوا لرز انت ولی فت یہ جملہ بڑا پیارا ہے جی اگر اللہ دوست بن جائے اور اللہ محبت کرنے والا ہو جائے اور اللہ کام بنانے والا ہو جائے پھر اور کیا چاہیے پھر تو مزہ ہی مزہ ہے ولیی تو میرا کار ساز ہے تو میرا کام بنانے والا ہے تو میرا دوست ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی توفنی مسلمن مجھے موت دے مسلم حالت میں الحکنی بس اور مجھے صالحین کے زمرے میں شامل کر دے زال کا منم بائل گئی تیسرا دعوی جی اس صورت کے کتنے دعوے تھے جی چار پہلے دعوے کے لیے پہلے دونوں دعووں کے لیے دلیل نکلی پہلے دو دعوے کیا تھے عالم الغیب بھی اللہ ہے مختار کل بھی اللہ ہے کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں بھائیوں نے کیا چاہ کچھ نہیں ہوا عزیز مصر نے کیا چاہ کچھ نہیں ہوا زلیخا نے کیا چاہا کچھ نہیں ہوا ہوا وہی جو میں نے چاہا ولہ غالب اعلی امری ہی یہ تیسرا دعوی ہے جی صداقت کا تے رسول یہ کچھ خبریں ہیں غیب کی نو ہی ہے الئی کا ہم اس کو وہی کرتے ہیں آپ کی طرف جیسے یوسف کا واقعہ سنا دیا وہ ما کن میرے پیغمبر آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے از اجماؤ امرحم جب انہوں نے پختہ کر لیا تھا اپنا ارادہ کہ یوسف کو کنویں میں ڈال دو بھائیوں نے جب یہ ارادہ پورا کر لیا پختہ کر لیا آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے وہ یم اور وہ یوسف کو ہلاک کرنے کی تدبیریں کر رہے تھے تو آپ ان کے پاس موجود ہو نہیں تھے یہ نبی پاک سے حاضر و ناظر ہونے کی واضح الفاظ میں نفی ہو رہی ہے جی جب بھائیوں نے مشورہ کیا تدبیریں کی آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے یہ تو ہم نے آپ کو سب کچھ بتایا ہے وہاں اکثر اناس اور نہیں ہیں اکثر لوگ و لو اگرچہ آپ ہرس کریں بے مومنین ایمان لانے والے تسلیج تسلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک کا خیال تھا کہ انہوں نے جو پوچھا ہے کہ ہمیں بتاؤ کہ آل یعقوب فلسطین سے مصر کیسے منتقل ہو گئے تو اب انہیں بتا دیا گیا ہے تو اب یہ مانیں گے آپ کے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ آپ تو ایمان لائیں گے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اکثر لوگ نہیں ہیں خواہ آپ ہرس کریں ایمان لانے والے وما تصالم علئی حالان حالانکہ آپ نہیں مانگتے ان سے الح اس تبلیغ پر میں کوئی مزدوری بھی ان ذکر و لالمین نہیں ہے وہ قرآن مگر نصیحت ہے جہان والوں کے لیے وکائیے من آیت انفسما وات ورض کتنی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں سورج چاند ستارے بادل پہاڑ سمندر ندیاں نالے جنگل بیر بر درخت فصلیں پھول پھل کتنی نشانیاں آسمانوں میں اور زمین میں یمرون عالیہ جن پر یہ گزرتے رہتے ہیں وہم انہا مورزون اور وہ ان سے منہ مو موڑنے والے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں میرے پیغمبر یہ جو نقلی دلیل آپ کو سنائی حضرت یوسف کی حضرت یعقوب کی اس کے سمجھنے کے لیے بڑی نشانیاں کوئی صرف یہی واقعہ نہیں ہے کوئی سمجھنا چاہے نا کہ عالم الغیب کون ہے مختار کل کون ہے معبود کون ہے تو بڑی نشانیاں وما یو مینو اکثر ہوم شکوا اور نئی ایمار رکھتے ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر اللہ وہ مشرکون مگر وہ مشرک ہیں اللہ کو ماننے کے باوجود مشرک ہیں اف آمین تخویف ہے کہ جی کیا پس وہ بے خوف ہو گئے کہ آ جائے ان کے پاس تن چھا جانے والی آفت کیا وہ بے خوف ہو گئے کہ آ جائے ان کے پاس چھا جانے والی آفت من عذاب اللہ یعنی اللہ کا عذاب من بیانیہ بنا لو غاشیہ کا بیان ہو رہا ہے یعنی اللہ کا عذاب اوتاط مصہ یا آ جائے ان پر قیامت بغتتن اچانک وہ ملا یا ان کو پتا بھی نہ چلے یہ بے خوف ہو گئے کل سبیلی ترغیب ہے جی اور طریقہ تبلیغ ہے جی اور مقصد قصہ ہے میرے پیغمبر کہ یہ ہے میرا رستہ یہ ہے میری راہ ادو اے اللہ ادو سبیلی کا بیان ہے جی اب یوں مانا کرو جی یہ ہے میرا رستہ کیا یعنی میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف اللہ اے لا توحید اللہ ورنہ تو پیچھے اللہ کہہ چکے ومایو مینو اکثر ہوم بلّ اللہ کو وہ مانتے ہیں پھر شرک کرتے ہیں تو صرف اللہ کی طرف بلانا تو کوئی مقصد نہیں اسے تو وہ مانتے تھے الا توحید اللہ اللہ کی وحدانیت نیت کے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اللہ بصیرت ان علا یقین ان علا دلیل اللہ حجت ان علا معرفت ان۔ اور یہ بلانا جو ہے یہ بصیرت پہ ہے یقین پہ ہے دلیل پہ ہے آنا میں بھی وہ منتا اور جو میرے پیروکار ہیں وہ بھی اللہ کی طرح بلا رہی وہ بھی اللہ کی توحید کے دائی ہیں اور بصیرت پر ہیں وہ سبحان اللہ اے میں <تصفح> کہتا ہوں یا یوں میں نہ کرو میرا دعوی ہے کہ اللہ شریکوں سے پاک ہے مانمشرقین اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں وہ مار سلام قبل کا ایک سوال مقدر کا جواب ہے پیغمبر بشر کیسے ہو سکتا ہے فرمایا ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے تھے وہ سارے مرد تھے یعنی <coughs> بشر تھے اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے مگر مرد تھے ہم ان کی طرف وہی کیا کرتے تھے بستی والوں میں سے افلم یسیرو فلر تخویف دنیا ہے کیا وہ نہیں چلے پھرے زمین میں پھر وہ دیکھتے کس طرح ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے ہوئے جنہوں نے تقزیب کی ولا دار اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو بچتے ہیں شرک سے رب کی نافرمانیوں سے افلاتا کے لون عقل کیوں نہیں کرتے ہو ہتہ ازست سر رسول چوتھا دعویٰ جی چوتھا دعویٰ کیا تھا مسائب آئیں گے دکھ آئیں گے پریشان نہیں ہونا آخری کامیابی تمہیں ملے گی میں پہلے وہ مانا کرتا ہوں جو حضرت نیلوی صاحب نے مانا کیا جی ہتہ ازست سر یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہو گئے کس معدین سے کہ یہ ضدی ہیں معاند ہیں یہ نہیں مانیں گے و زنو اور کافروں نے یقین کر لیا انا ہوں کد کہ ان پیغمبروں سے عذاب کے وعدے میں کوزیبو جھوٹ بولا گیا ہے فار نے یقین کر لیا کہ یہ جو کہتے تھے عذاب آئے گا آئے گا یہ نبیوں سے جھوٹ بولا گیا ہے کہاں ہے عذاب نہیں عذاب آیا دوسرا مانچ جی زنو اور کوزبو دونوں کا فائل اور نائب فائل یہ امم ہیں جی امم امتیں زنو کا فائل بھی امم ہے اور کوزیبو کا نائب فائل بھی کون ہے امم ہے کس طرح میں نہ کریں گے یہاں تک کہ جب نا امید ہو گئے رسول وہ زنو اور امتوں نے گمان کیا انہم قد کوزیبو کے عذاب کے وعدے میں ان سے جھوٹ بولا گیا ہے امتوں نے یہ گمان کر لیا اور یہاں کون مرادوں کے امتوں سے مومن اتنی تاخیر ہو گئی عذاب،, عذاب میں اور ناک میں دم کر دیا کفار نے کہ مومن بھی گمان کرنے لگے کہ وہ جو کہا جاتا تھا کہ عذاب آئے گا آئے گا یہ ہم سے کیا بولا گیا جھوٹ بولا گیا ایک رات ہے کسزیبو کی جگہ کسبو وہاں زنو کا فائل رسول ہوں گے اور کزیبو کا نائب فائل بھی رسول ہوں گے نبی کیا میں نہ کریں گے گمان کیا رسولوں نے انہم قد قذبو کہ اب ان کی تقزیب کی جائے گی کن کی طرف سے اپنے ماننے والوں کی طرف سے یعنی نبیوں کو یہ گمان گزرنے لگا کہ عذاب اتنا موکھر ہو گیا ہے کہ ماننے والے بھی اب ہماری کیا کرنے لگیں گے تقزیب کرنے لگیں گے حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں یہاں الزام المخاطب لا يلزم مخاطب کے ذمے ایسی بات لگا دینا جو وہ اپنے اوپر لینے کے لیے تیار نہیں ہے وہ بات اس کے ذمے لگا دینا مثلا حضرت یونس کے بارے میں اللہ نے کیا کہا وہ ذنا اللہ نک دیرا یونس بھاگ کھڑے ہوئے اور یونس نے یہ سمجھا تھا کہ ہم اس پر قابو نہیں پا سکتے حضرت یونس نے یہ کب سمجھا تھا کہ اللہ مجھ پر قابو نہیں پا سکتا تو مخاطب کے ذمے ایسی بات لگا دینا جس کو وہ اپنے اوپر لینے کے لیے تیار نہیں ہے یہ بھی ایک پیار کا انداز ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تیرا ایمان نہیں ہے حضرت ابراہیم کا یہ ہو سکتا ہے کہ ایمان نہ ہو لیکن اللہ نے ایسی بات کہہ دی جس کو حضرت ابراہیم اپنے ذمے لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہاں بھی یہی مینا ہوگا اچھا نبیوں نے گمان کیا کہ وعدہ عذاب میں ان سے جھوٹ بولا گیا ہے ام نسرونا آ گئی ان کے پاس ہماری مدد فنجی امن نشاؤ پھر ہم ہم نے بچا دیا جس جس کو ہم نے پھر بچا لیے گئے جن جس, جس کو ہم نے چاہا جسے جس ہم نے چاہا اسے نجات دے دی گئی ولا یور دو سنا اور نہیں پھیرا جاتا ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے لقد کان فی قصصم تحقیق ہے فی قصصم ان نبیوں کے واقعات میں یہ جو سورت ہود میں واقعات بیان ہوئے سات نبیوں کے اور یوسف میں واقعہ بیان ہوا حضرت یعقوب و یوسف کا ان سب کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جی تحقیق ہے ان نبیوں کے واقعات میں ذرا قصص کے لفظ پہ غور کیجئے جی اور سورت کے شروع میں چلے جائیے نانو نقص و سنل کسس تو یہ ابتدا سورت سے متعلق ہے جی تحقیق ہے نبیوں کے واقعات میں عبرتن بڑی نصیحت لے اول الباب عقل والوں کے لیے ما کانا حدیثن کان کا اسم قرآن معذوف ہے جی نہیں ہے قرآن حدیثن ایسی بات یفترا جو گھاڑ لی گئی ہو قرآن ایسی بات نہیں ہے جسے گھاڑ لیا گیا ہو جس طرح مشرق کہتے ہیں کہ محمد خود بناتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے قرآن ایسی بات جو گھاڑ لی گئی ہو ولا تصدیق اللہ دی لیکن یہ تو تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی بینا یا دئیے جو اس سے پہلے ہیں تورات انجیل اور تصدیق اصول میں توحید میں قیامت میں تفصیلا کل شیئین اور بیان ہے ہر چیز کا اور بیان ہے ہر چیز کا استغراک حقیقی نہیں جی عرفی ہے کاموس نے لکھا یہ لغت کی کتاب ہے کاموس قد جا آ کل بان باز قد آ کل بامانا باز کبھی کبھی کل باز کے معنی میں آتا ہے آپ تمام تفصیلیں اٹھا لیں مدارک اٹھائیں کرت بھی اٹھائیں رولمانی اٹھائیں خازن اٹھائیں مزری اٹھائیں راضی اٹھائیں سب نے لکھا تفصیل کل فی ضروریات الدین کلو شعین یو تاج ولی فدین جلالین اٹھا لیں دین کے معاملے میں جن چیزوں کی احتیاجی ہوتی ہے قرآن نے ان کو بیان کر دی ہے وہودن اور یہ قرآن ہدایت ہے اور یہ رحمت ہے لیکمی يُؤْمِنُونَ ان لوگوں کے لیے جو یقین لاتے ہیں یعنی انابت کرتے ہیں یقین لاتے صورت راج جی پہلے اس کا نامی ربط جی اسمی ربط اسمی نامی توحید اتنا اہم مسئلہ ہے یوسف نے جیل میں بیان کیا اور راد فرشتہ اور باقی فرشتے اس کی تسبیح پڑھتے ہیں یعنی ہر قسم کے شرک سے اس کی باقی بیان کرتے ہیں یہ نامی ربط ہو گیا کیا جی مسئلہ توحید اتنا اہم ہے یوسف نے جیل میں بیان کیا اور رات فرشتہ اور باقی فرشتے اس کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں یعنی ہر قسم کے شرک سے اس کی پاکی بیان کرتے ہیں مانوی ربج مفہوم کے اعتبار سے مضمون کے اعتبار سے ربت کیا ہے جی یوسف میں ایک بڑی نقلی دلیل سے ثابت کیا گیا کہ عالم الغیب اور کار ساز اللہ کے سوا کوئی نہیں جب توحید کے یہ دونوں دعوے کون کون سے عالم الغیب بھی اللہ ہے مختار قل بھی اللہ ہے یہ دلائل اقلی نقلیہ سے ثابت ہو گئے یعنی یونس میں اکلی دلیل یوسف میں نقلی دلیل تو اب سورت رات میں کہا جائے گا کہ مسئلہ بالکل واضح ہے زد کی وجہ سے نہیں مانتے مسئلہ بالکل واضح ہے زد کی وجہ سے نہیں مانتے اگر اب بھی مشرقین کہیں کہ ہمارے لیے تو مخفی ہے ہمارے لیے تو واضح نہیں ہیں تو صورت رات میں مزید دلائل سے ان کا خفا دور کیا جائے گا خفا وہی مخفی پن وہ جو کہتے تھے ہمیں ہم سمجھ نہیں آئی ہمارے لیے ابھی پوشیدہ ہے مخفی ہے واضح نہیں ہیں تو رات میں مزید دلائل سے ان کا خفا دور کیا جائے گا اب مختصر طور پہ اگر کوئی آپ سے پوچھے رات میں کیا بیان ہوا رات کا مرکزی مضمون کیا ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ مسئلہ ہم نے دلائل سے واضح کر دی زد کی وجہ سے نہیں مانتے ہاں اگر مشرقین کہیں کہ تم پر واضح ہوگا ہم پر تو واضح نہیں ہوا ہم سے تو ابھی مخفی ہے تو اللہ مزید دلائل دے کر اس مسئلے کو اور واضح کریں گے اور کھولیں گے اس مسئلے کو اللہ اس کا خلاصہ بھی بڑا آسان ہے جی آٹھ عقلی دلیلیں ہوں گی جی. ایک نکلی دلیل ہوگی جی اور دو دلائل وئی ہوں گے جی آٹھ اکلی دلائل ایک نکلی دلیل دو دلائل وئی دو مرتبہ دلائل کا سمرہ اللہ بیان کریں گے درمیان میں ایک مثال کے ذریعے اللہ توحید اور شرک کو واضح کریں گے ایک مثال کے ذریعے اور اس کے ساتھ مشرقین اور مومنین کی صفات کا تقابل کیا جائے گا مومنوں کی سفتیں کیا ہوتی ہیں کفار کی سفتیں کیا ہوتی ہیں آخر میں منکرین کے چار شبہات کے اللہ جواب دیں گے یہ جی صورت کا خلاصہ آٹھ دلائل نکلی ایک دلیل نکلی دو دلائل وہی دو مرتبہ دلائل کا سمرا درمیان میں ایک مثال توحید و شرک حق و باطل کو واضح کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہی مومنین اور مشرقین کی صفات کا تقابل آخر میں چار شبہات کے جواب باقی شکواجات تخویفات بشارات تسلیات یہ ہر صورت کا خاص ہے جی دعوے کے ماننے والوں کو خوشخبریاں نہ ماننے والوں کو ڈراوے مشرقین کے رویے پہ شکوے دائی کے لیے تسلیاں مخالفین پر زجریں بسم اللہ الرحمن الرحیم لام میم را حروف مقطعات میں سے ان کا معنی اللہ بہتر جانتے ہیں تل کا آیات الکتاب یہ ایتے ہیں قرآن کی الکتاب سے مراد قرآن یہ تمہید ہو گئی تمہید برائے ترغیب یہ ایتیں ہیں قرآن کی ولزی انز لائی اور جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا من ربک آپ کے رب کی طرف سے کیا ہم اللہ ہے ہمدان اللہ ہے لہذا عبادت اسی کی کرو جو کچھ بھی اتارا گیا ہے الحق کو وہ سچ ہے حق ہے ولاکنہ لیکن اکثر لوگ لا یومنون وہ ایمان نہیں لاتے بوجہ ضد اور بوجہ انات زدی ہیں انادی ہیں ہٹ دھرم ہیں ضد کی وجہ سے نہیں مانتے لیکن پھر بھی ہم اس بدی ہی دعوے کو مزید دلائل سے روشن کرتے ہیں جی ہے یہ دعوی روشن لیکن ہم مشرقین کے لیے مزید دلائل دے دیتے ہیں اللہ اللہ پہلی عقلی دلیل جی اللہ وہ ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر عام بغیر ستونوں کے ترونا تم دیکھ رہے ہو کہ اس کے ستون کوئی نہیں سمستا سم لرش کیا مانا ہوگا جس طبا کا غالاب کنایا ہے کس سے جی تسلط اقتدار اختیار کرسی پھر غالب ہے عرش پر سخر شمس وال کمر اس نے مسخر کیا سورج کو اور چاند کو کل یجری ہر ایک چلتا ہے لیا ان مسمن اپنے وقت مقرر تک یعنی اپنی اپنی ڈفتی دے رہے ہیں لیا ان مسمن ان قزا دنیا جب دنیا ختم ہو جائے گی اس وقت تک یبر العمر تدبیریں کرتا ہے سب کاموں کی جو فصل اللہ کھول کھول کے بیان کرتا ہے ایتیں شاید کہ اپنے رب کی ملاقات کا تم یقین کر لو وہ لذی مد العرض وہی دلی لکلی ہے مشرقین کو بتایا جا رہا ہے عبادت کے لائق وہی ہے جو مالک ہو مدبر ہو مختار ہو متصرف ہو وہی ہے جس نے پھیلایا زمین کو وہ جال رواسیا اور بنائے بنائے اس میں رواسیا بوجھ پہاڑ جی وہ انہارن اور نہریں نہریں و وہ کل سمرات اور ہر میوے کے جال اس نے رکھے فی اس زمین میں زوجین جوڑے نئین دو دو ہر پھل کی دو دو قسمیں پیدا کی پھلوں میں زوجین سے مراد ہے جی ذائقہ رنگ حجم وجود یعنی سفید کالا میٹھا پھیکا بڑا چھوٹا گرم سرد رولمانی یہ مطلب ہے زوجین اسنین یوخن لیلن نہارا دھاپ دیتا ہے رات کو دھاپتا ہے دن پر رات کو رات آئی ادھیرہ چھاگے انہا فی ذالک اللہ آیاتن اس میں بڑیاں نشانی ہیں لے قومی تفکرون ان لوگوں کے لیے جو سوچ بچار کرتے ہیں وَفِلْ عَرْزِ كِتَوْمُ تَجَابِرَاتُن اور زمین میں کئی کھیت ہیں ان ایک دوسرے سے ملے ہوئے یہ مربع ہے پھر اگلا مربع ہے پھر اس سے اگلا مربع ہے وہ فلاں چودھری کا وہ فلاں چودھری کا وہ فلاں چودھری کا وہ اور باغ ہیں من آنا من انگوروں کے وہ اور کھیتیاں ہیں وہ اور کھجورے ہیں سینوان جڑ ملی وغیرو سنوان اور بغیر جڑ ملی سنوان کھجور کے وہ متعدد درخت جن کی جڑ ایک ہے یہ کبھی کھجوروں کے باغوں میں جائیں تو پھر آپ کو وہاں نظر آ جائیں گے اوپر کئی درخت ہو جاتے ہیں جڑ ایک ہے غیرو سنوان ایک جڑ ایک درخت اور کھجورے جڑ ملی بغیر و اور بغیر جڑ ملی یسکا بے معاید سب کو پلایا جاتا ہے ایک پانی پانی ایک ہے زمین کے ٹکڑے ملے ہوئے ہیں ون و فضل و اور ہم فوقیت دیتے ہیں باز کو باز پر یعنی کچھ پھلوں کو دوسرے پھلوں پر فضیلت دیتے ہیں یعنی کوئی پھل کم دیتا ہے کوئی زیادہ دیتا ہے فل اوکول فل اوکولے مزے میں میوے میں یا مزے میں کوئی میٹھا ہے کوئی کم میٹھا ہے کوئی ترش ہے وہ پھر لرزے کتا ہوں متجاورات ٹکڑے ملے ہوئے یہ چودھری صاحب ہیں انہوں نے انہوں نے کماد بھی جائے جی کماد مربع میں اگلی زمین شروع ہو گئی گندم اس سے اگلی زمین کنو کا باغ ٹکڑے ملے ہوئے پانی ایک جیسا ملتا ہے ان میں الگ الگ پھل نکل رہے ہیں ان نفیز آلے کا بے شک اس میں البتہ بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو اکر رکھتے ہیں وہ ان تاجب فاجب ان کا لم چار شکوے آئیں گے جی تین یا چار پہلا شکوا ہے جی اور اگر تم تعجب کرو ان کے شرک پر کہ یہ مشرک ہیں اللہ کی توحید کو نہیں مار رہے ہیں اور اگر تم تعجب کرو ان کے مشرکانہ آمال پر فاجب ان قولوم تو بڑے تعجب کی بات ہے ان کا یہ کہنا تو ان کا یہ کہنا عجیب ہے کیا ایزا کناتن کیا جب ہم ہو جائیں گے مٹی اینا لفیق الکن جدید کیا ہم نہ جائیں گے توحید کے بھی منکر ہیں قیامت کے بھی منکر ہیں الاک الدین کا فروغ رب یہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کا رب کے ساتھ یعنی رب کی قدرتوں کا جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کی قدرتوں کا ولا کل اگلا اور وہی لوگ ہیں تو ہوں گے ان کی گردنوں میں اور یہی لوگ ہیں آگ والے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وہ یستاج لونا کا دوسرا شکواجی جی پھر تاجب پر تاجب یہ ہے پھر تعجب پر تعجب یہ ہے کہ یہ مانگتے ہیں تو سے برائی بھلائی سے پہلے اس عذاب الحسنہ آفیت یعنی آپ کو کہتے ہیں کہاں ہے وہ عذاب لیا وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے تعجب کی بات ہے جلدی مانگتے ہیں تجھ سے برائی یعنی عذاب اچھائی سے پہلے وقت خالت حالانکہ گزر چکی ہیں من قبل ان سے پہلے المسولس عذاب کے کئی واقعات شاہ عبد القادر میں نے کہاوتیں مراد ہے عبرت انگیز عذاب اس کے کئی واقعات پہلے گزر چکے ہیں اور تیرا رب بڑی مغفرت والا ہے لوگوں کے لیے میں باوجود ان کی زیادتیوں کے کہ جلدی نہیں پکڑتا وہی نہ ربا کال شدید القاب و یقول اللہ زینہ کا فارو تیسرا شکوا اور کہتے ہیں کافر لولا لئیے آیا کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی نشانی میرے ربی ہی اس کے رب کی طرف سے کیا مراد تھی جی؟ مو منہ مانگا موئزہ جو نشانی ہم کہتے ہیں وہ کیوں نہیں دکھاتا اس کا گھر سونے کا بن جائے چشمے ابلنے لگیں آسمان پہ چڑھ جائے ان انت منظر جواب شکوا بے شک تے ڈر سنانے والا موجے کا لانا تیرے اختیار میں نہیں ولے کلے کو من ہاد اور ہر قوم کے لیے ایک راہ بتانے والا ہے آپ سے پہلے بھی نبی آئے تو نبیوں کا کام ہے راہ بتانا آگاہ کرنا موجا دکھانا تو نبی کا کام نہیں ہوتا یہ عام فسری نے مینا کیا اور حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مانا کیا ولے کلے کو من ہادن ہر قوم کے لیے اب آپ ہی ہادی ہیں آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں سب اقوام کے ہادی آپ ہی ہیں آپ کا کام ہے بتانا سمجھانا ڈرانا اللہ دوسری اقلی دلیل پہلی عقلی دلیل کا خلاصہ کیا تھا جی مختار کل اللہ ہے مالک اللہ ہے متصرف اللہ ہے اور دوسری عقلی دلیل کا خلاصہ کیا ہوگا جی عالم مل بھی کون ہے اللہ ہے دونوں چیزیں لے کے چل رہے ہیں جی اللہ دونوں صفتے اللہ یالم اللہ جانتا ہے ماتا ملو کلو جو پیٹ میں اٹھاتی ہے ہار مادہ اللہ اکبر وما تغیز الرحم ماتداد اور جو کم کرتے ہیں رحم وما تزدادو اور جو زیادہ کرتے ہیں رحم انہیں بھی اللہ جانتا ہے یہ ما ہو ماتداد ہو کیا ہے جی عدد الولد بچے کتنے ہیں زیادہ ہیں تھوڑے ہیں یہ اللہ جانتا ہے یا مدت الولادت ولادت کی مدت جو پیٹ کم کرتے ہیں زیادہ کرتے ہیں ریم کم کرتے ہیں زیادہ کرتے ہیں یعنی اس حمل کی مدت کتنی ہو گئی ہے مہینے کا ٹھہرا ہوا ہے دو مہینے کا تین مہینے کا چار مہینے کا پانچ مہینے کا کتنے گھنٹے کتنے منٹ کتنے سیکنڈ وکل و شعین اندمقدار اور ہر چیز اس کے پاس اندازے سے ہے عالم الغیب ب شہادہ جاننے والا ہے چھپی چیز کا اور ظاہر چیز کا الکبیرو سب سے بڑا المتعال علی شان سوا منکم برابر ہے تم میں سے فی علمی اس کے علم میں برابر ہے تم میں سے من اثر القول جو چپکے سے کرے بات وہ منجارا بھی زور سے کرے بات وہ من و رات کو چلنے والا و سارے بم بن نہار دن میں چلنے رات کو چھپنے والا جو کوئی چھپ رہا ہے رات کو وہ سارے بم بن نہار اور جو کوئی دن میں چلتا پھرتا ہے سب کو اللہ جانتا ہے لہو موق کے بعد تخویف دنیا جی لہو اس کے لیے ہے ہو زمیر راجے بسوئے انسان یا راجے بسوئے اللہ انسان کے لیے ہے موقع پہرے دار انسان کے لیے پہرے دار یا اس اللہ کے لیے یعنی اس نے مقرر کیے ہیں پہرے دار ممبئی نے یدے بندے کے آگے سے اور بندے کے پیچھے سے یا فضون او من عمر اللہ من امرا بے عمر اللہ وہ حفاظت کرتے ہیں اس بندے کی اللہ کے حکم سے گناز سے وہ فرشتے پہرے دار حفاظت کرتے ہیں ان اللہ لا یا لا ما یوگیرو ماب کومن لا یغیرو من الفیت بندوں کو لزوم اطاعت اور اجتناب از ماسیت کی تمبی ہو رہی ہے اپنے امال ٹھیک کر لو اگر تمہارے اعمال ٹھیک رہے نا تو یہ نعمتیں ملتی رہیں گی اور اگر تمہارے امال میں تبدیلی آ گئی نا تو ہم بھی اپنی نعمتیں واپس لے لیں گے یہ میں نے جی. ان اللہ لا یغیرو بے شک اللہ نہیں بدلتا ما مابن کسی قوم کی حالت کو ہتو یغیرو جب تک کہ وہ لوگ خود نہ بدل دیں ماب انف حسین اپنے آپ کو جب تک وہ لوگ اپنے آپ میں تبدیلی پیدا نہیں نہ کرتے تو اللہ بھی کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ایک قوم کو خوشحال کیا اور پھر انہیں بدحال کر دے بدحال تب کرتا ہے جب وہ گنا کی طرف جاتے ہیں معصیت کی طرف جاتے ہیں ویزا راد اللہ بقوم اور جب اللہ ارادہ کرتا ہے کسی قوم کے ساتھ سو ان برائی کا ان کی بد آمالیوں کی وجہ سے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کہ انہیں کسی عذاب میں مبتلا کرنا ہے فلاں مردا لو اے فلا داف اللہ اس کو ہٹانے والا کوئی نہیں اس کو پھیرنے والا کوئی نہیں وہ من مندو نیم وال اور نہیں ہے ان کے لیے اس کے سوا منوالن کوئی مددگار کوئی کار سازی یوری کو ملبر تیسری عقلی دلیل جی اس میں کیا بیان ہوگا جی مختار کل اللہ ہے مالک اللہ ہے وہی ہے جو دکھاتا ہے تم کو بجلی خوفن و تمان ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی چمکتی آسمان پہ بادل آتے ہیں تو مسافر اور راہگیر جو ہیں یہ ڈرتے ہیں کہ ہمارا تو سفر ہے اوپر سے بارش آ گئی ہے اور کسان جو ذمہ دار وہ نفے کی امید رکھتے ہیں بارش برسے گی تو فصلیں اچھی ہوں گی دکھاتا ہے تم کو بجلی ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بھائی ان شیو اور اٹھاتا ہے بادل بھاری بھاری وہی سب ہر اور تسبیح پڑھتا ہے راد فرشتہ اس کی ہمد کے ساتھ اور فرشتے بھی تسبیح پڑھتے ہیں من خیفتی اس کے ڈر سے راد جو فرشتہ بادلوں پر مقرر ہے وہ انہیں ہانکتا ہے ادھر آنکنا ادھر آنکنا تصویر پڑھتا ہے امام راغب جو لغت کے امام ہیں انہوں نے مفرادات میں لکھا کہ رات کہتے ہیں سو تو وہ بادل جب گرجتے ہیں اس کو رات کہتے ہیں بادلوں کا گرجنا تو یہ بادل جو گرجتے ہیں تو یہ تصویر پڑھ رہے ہوتے ہیں و یور <السَّوَائِك> اور بھیجتا ہے کڑکتی بجلیاں ویوسی وہ شا پھر وہ ڈال دیتا ہے کڑکتی بجلیاں جس پر چاہتا ہے سائقہ سائقہ اس بجلی کو کہتے ہیں جو چمکنے کے بعد زمین پہ گر پڑے سائقہ وہ ہم یو جا جی اور وہ مشرق جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں اللہ کے بارے میں تو جھگڑا ہی کو نہیں تھا جی وہ تو اپنے بیٹوں کے نام عبداللہ اللہ رکھتے کعبے کو بیت اللہ کہتے اللہ کو خالق مالک رازق مانتے مانگتے فلائے ایفی تو ہی جھگڑا تھا اللہ کی الوہیت میں وہ کہتے تھے اللہ بڑا علا ہے اس کے نیچے چھوٹے چھوٹے علا ہے اور وہ جھگڑتے ہیں اللہ کی توحید کے بارے میں واہو واہ شدید المیال اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہے لہو دعوت الحق سمرا آ گیا جی تین دلیلوں کا سمراج جب مالک بھی میں ہوں رازق بھی میں ہوں سورج چاند کے نظام کو چلانے والا بھی میں ہوں زمین کو بچھانے والا بھی میں ہوں اس میں پہاڑوں کے بوجھ رکھنے والا میں ہوں ہر قسم کے پھلوں کو پیدا کرنے والا میں ہوں زمین کے ٹکڑے ملے ہوئے ان میں مختلف قسم کی اناج پیدا کرنے والا میں ہوں ہر مادہ کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس کو جاننے والا میں ہوں عالم الغیب و شہادہ میں ہوں بجلیوں کو بھیجنے والا میں ہوں تو پھر مانو نتیجہ یہ نکلا لہو دعوت الحق اسی کے لیے ہے پکارنا سچ اسی کو پکارنا سچ ہے اسی کو پکارنا حق ہے باقی ہر ایک کی پکار باطل ہے ولزین یدون مندونی اور جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا لایست بے شعین وہ ان کی فریاد کو نہیں پہنچ سکتے لا یجیبون لا وہ جواب نہیں دے سکتے وہ کام نہیں آ سکتے ان کے لیے بے کچھ بھی اللہ کا باسے مگر اس بندے کی طرح <تصفح> جو پھیلانے والا ہے اپنے دونوں ہاتھ اللم پانی کی طرف لے اب لوگ افاؤ تاکہ وہ پانی پہنچ جائے اس کے منہ کو وہ کنویں کی منڈیر پہ کھڑا ہے پیاس نے اسے پاگل بنا دی اور منڈیر پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے آ پانی, آ پانی آ پانی آ پانی نہ وہ دیکھتا ہے کہ رسی کوئی نہیں نہ وہ دیکھتا ہے کہ ڈول کوئی نہیں و ماہ ہوا بے بالے گی یہ پانی اس تک کبھی پہنچنے والا نہیں, نہیں آ سکتا جس طرح کنویں سے اس طرح بلانے سے پانی باہر نہیں آ سکتا اسی طرح کسی قبر سے بھی آواز ہو, نہیں آ سک پانی سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا جن کو تو پکار رہا ہے وہ بھی سننے کی صلاحیت ہو, نہیں رکھتے اس پاگل نے اتنا نہیں دیکھا کہ ڈول کوئی نہیں رسی کوئی نہیں تو یہ پانی اس تک کیسے پہنچے اسی طرح جو قبر پہ کھڑا ہے یہ پاگل نہیں سوچتا کہ اس میں رو والی رسی کوئی نہیں رو والا ڈول کوئی نہیں تو اس کو پکارتا ہے جس طرح پانی پکارنے والے کے منہ تک نہیں آ سکتا اسی طرح قبروں والے بھی تمہاری پکار کو سونا نہیں سک وما دعا الکا فری نا اللہ فی فیضل اور نہیں ہے پکار کافروں کی اللہ فی زلال مگر کتے کی بھانک امیر شریعت نے مانا کیا سید اطاء اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ. نہیں ہے پکار کافروں کی مگر کتے کی بھانک اللہ فی زلال مگر بھٹکنا ہی بھٹکنا گمرائی گمرائی میرے والد صاحب کے ایک دوست تھے مولانا عبداللہ صاحب یہاں سرگودا میں ہوتے تھے اللہ ان کی مغفرت فرمائے میرے دادا کے وہ شاگرد تھے حضرت صاحب کے مرید تھے مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علی. وہ کہتے تھے کہ میں سہوال کے علاقے سے گیا اور یہ سیال کی گدی ہے سیال کے مرید ہیں اس طرف سارے تو حضرت صاحب فتوے لگاتے تھے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پکارے سنتا ہے فاوہ مشرقن یہ کفر ہے تو میں ایک دن بیٹھا تھا حضرت صاحب کے پاس اکیلا تو میں نے کہا حضرت استاد جی یہ تصا زیادتی نہیں کرتے کہ یہ کافر ہیں مشرق ہیں یہ بڑی گدیاں ہیں گدی نشین ہیں آپ زیاتی نہیں کرتے کفر کا فتوا لگا کے تو مولانا حسین صاحب لیٹے ہوئے تھے اٹھ کے بیٹھ کے تو مجھے کہتے ہیں حافظ ہیں میں نے کہا جی حافظ ہوں سورت رات آندی آئی میں نے کہا جی آتی ہے فرمایا پڑھ لہو دعوت الحق پڑھ میں نے شروع کر دی ولزین یدون امند پکار کا لفظ ہے غور کر رہے ید جو اللہ کے سوا اور پکارتے ہیں وہ ان کو کوئی جواب نہیں دے سکتے اللہ کا باسک الب لوگ افا ہو و ماہ ہو وا بے بالگی و ما دعا جب میں یہاں پہنچا نا تو حضرت صاحب نے میری طرف دیکھا وما دعا فرینا تو میں نے کہا جی من سمجھ آ گئی من سمجھ آ حضرت صاحب نے کہا پہلی آیت کے حصے میں یدو من دونی اور آیت کے آخری حصے میں انہی لوگوں کو کہا بما دعل کا الا فی زلال عبد المالک آہیر یہ ہمارا دورہ سنتے ہیں آج ان کی گردن میں درد ہے طبیعت خراب ہے سن نہیں سکے ان کے لیے بھی دعا کریں سب حضرات اللہ عبد المالک آہیر جو ضلع بکھر سے ہیں اللہ ان کو صحت کاملا عجلہ تافرماد حضرت یعقوب نے عزیز مصر کے نام درد بھرا خط بھیجا اگر اس کا تذکرہ ہو جائے تو نوازش ہوگی ہم قرآن کی صورت یوسف سے پڑھ رہے ہیں ان میں ایسے کسی خط کا ذکر نہیں ہے وہ کہانیاں بنی ہوئی ہیں کتابیں لکھی ہیں لوگوں نے تو وہ ہم بیان نہیں کرتے جی آپ عالم الغیب نہیں مگر جب ایک دفعہ قبرستان سے گزر رہے تھے تو کسی شخص پر عذاب ہونے کا آپ کو کیسے پتا چلا آپ نبی جو ہیں بھائی تو نبی پر تو وہی اترتی ہے اور اللہ آپ کو کچھ باتوں کی اطلاع دیتا ہے تو آپ کو اللہ نے اس کی کیا دے دی اطلاع دے دی لیکن علم غیب خاصا اللہ کا ہے وہ آپ قرآن پڑھیں نا یار یہ جس صاحب نے یہ لکھا ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ کو یہ حدیث تو یاد آ گئی اور وہ آپ کو ایتے یاد نہیں آ رہی ہیں کلّا کو لہ کمندی خزائن اللہ ولابا ولاؤ کن تو عالم الغبا کلم منفی سماوات ان کو کیوں نہیں پڑھتے ہو بھائی حضرت لوت السلام کی جو بیوی تھی وہ بھی مشرقہ تھی جی شرک کرتی تھی اگر کسی کو دعا جنازہ نہیں آتی تو جنازہ کیسے پڑے ایک تو وہ جنازے کی دعا یاد کرنے کی کوشش کرے اور جنازے میں چار تکبیروں کا کہنا ضروری ہے دعا کا پڑھنا اس میں فرض واجب نہیں ہے ہاں آپ رب جالنی مقی مسل ومن ذریتی ربنا رب بنا و دعا یہ آپ دعا اس میں پڑھ لیں لیکن شرط شاط یہ ہے کہ آپ جنازے کی دعا یاد کریں آپ نے تین تصویات بتائیں جبکہ کہ رحیم خان والے قرآن پر تین سو تیرہ مرتبہ ہے کوئی نہیں تین سو تین ہو جائے تین سو تیرہ ہو جائے کوئی اس میں ایسا اختلاف والی بات نہیں ہے جی عرض ہے کہ آج سبق کے بعد مسجد معاویہ ہی دکھا دیں آپ اپنی نگرانی رہنمائی میں دکھاؤ جی ان کو مسجد معاویہ دکھائیں میرا دکھائیں ہمارا ممبر تو پردہ پوش ہے اس پہ پردہ ڈلا ہوا ہے وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں ممبر بھی وضو خانہ آپ کو دکھاتے ہیں سین آپ کو دکھاتے ہیں فیس بک پہ دکھائیں نا جی سارا